غوث اعظم سید شیخ عبد القادر شسیمی حسینی جیلانی روی عملہ ہوتا ہے اور غوث اعظم کے جو اسما اعلی حضرت نے فتح با رضویہ شریف میں لکھے وہ یہ بھی ہیں سید محی الدین سلطان محی الدین قطب محی الدین خواجہ محی الدین مخدوم محی الدین ولی محی الدین بادشاہ محیود شیخ محیود مولانا محیودین غور محیودین خلیل محیدین رحان اللہ ہمارے گھوم سے پاک شہنشاہ بغداد گیارہویں والے پیا حسنی حسینی ہے آپ والد اور والدہ کی طرف سے حسنی اور حسینی سید ہیں اور آپ کا جو خاندان تھا یہ نیک لوگوں کا خاندان تھا نانا جان یہ بھی متقی دادا جان یہ بھی متقی والدی والد والدہ محترمہ یہ بھی متقی اور پرہیزگار پھپی جان بھائی صاف دادوان سب اولیاء کرام تھے اور اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہا کرتے تھے گوتعد الربی اللہ تعلیہ انہوں کا خلیہ مبارک اعلی حضرت یوں بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بی نے ہمارے غسے اعظم کو دیکھا تو گویا اس نے اس مصطفیٰ کو دیکھا جن کا سایہ نہیں ہے. ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن کے لحاظ سے کمزور تھے ضعیف البدن تھے ضعیف اس لحاظ سے موٹا تو پتلا اس لحاظ سے ضعیف البدن تھے قد مبارک آپ کا درمیانہ تھا سینہ ابارک کا فراخ تھا داڑھی مبارک چوڑی تھی کھنی تھی گردن مبارک دراز تھی رنگ مبارک گندمی تھا اور ابرو آپ آب کے ملے ہوئے تھے اور آپ کو معلوم ہے میرے آقا کے ابرو مبارک بھی ملے ہوئے تھے اور آنکھیں سیاہ کالی بلڈ آواز مبارک میرے گوسے پاک کی بلند تھی اور علم و فضل سبحان اللہ وافر بے شمار کیا شان ہے غ اعظم رضی اللہ ہوتا کی آپیب نجیب, نجیب الطورفین سعید ہے والد کی طرف سے حسنی والدہ کی طرف سے حسینی سبحان اللہ فرماتے ہیں انا نجیب الطرفین میں نجیب الطرفین ہوں سبحان اللہ اور اعلی حضرت بارگاہ غصیت میں عرض کرتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو محیوب دین ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ مویوسین ہو تیرا نبوی می البی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے بہکنا تیرا نبوی ذل الوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا نبوی خور ال کو بطولی مدن حسنی لال حسینی ہے سجندہ تیرا نبوی خور آپ نبی پاک کے خورشید ہیں ابھی کو آب بلند و بالا مولا مشکل خشال سے آپ کو فیضان ملا آپ ہیں مقولی معدن خاتون جنت فاطمت رضی اللہ تعالی کا خزانہ آپ ہیں حسنی لال امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی قیمتی ہیرے اور اس ہیرے میں چمک کیا ہے حسینی حسینی ہے تجلح آپ کو حوص اعظم کیوں کہتے ہیں یہ ایک بزرگی کا ایک گریڈ ہے ایک درجہ ہے غوث کے معنی ہیں فریاد رس فریاد رس مینس فریاد جو اس کو پکارے اس کی پکار پر پہنچنے والا مدد کرنے والا اور بات عقیدت ہوں آپ کو پیرانے پیر پیر دستگیر بھی کہتے ہیں باہ کیا حضرت شیخ عبد الحق محدید صدی الوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بہت بڑے عالم بہت بڑے مصنف مشکا شریف کے شارے اشیات اللمعات آپ نے لکھی اور پاک و ہند میں حدیث لانے والے بزرگ پہلے حدیث لانے والے مدارج نبوت بھی آپ کی کتاب ہے الاخبار الاخیار بھی آپ کی کتاب ہے جس میں نیکوں کی خبریں ہیں اس میں آپ نے غصے پاک کے اخلاق کے بارے میں لکھا ہے اور ہمارے سلسلے کا موضوع یہی عام طور پر غوث پاک کی کرامتیں ہم سنتے ہیں الحمدللہ سنتے رہیں گے انشاءاللہ مگر غوث پاک کے اخلاق عادتیں بہیویئر ہیبٹس کیسی تھیں یہ بھی سنیں نا آپ کے اخلاق بہت آلات تھے حضرت شیخ عبد الحق سے دہلوی رحمۃ اللہ کا اعلان فرماتے ہیں غوث اعظم کے اخلاق ان کلاؤ بے شک اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے اس کے نمونہ تھے ان کلا ار ہدم مستقی بے شک تم سیدھی راہ پڑھ گوسے پاک اس کے مسدار تھے آپ وہ جاؤں جلال والے جنوں انسانوں کے اتنی عزت اتنا مرتبہ کہ آپ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے مستی تھے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مقدس بہت بڑے قاری حافظ قرآن تھے بہت عبادت پانچ پانچ سو نوافل ڈیلی پڑھتے تھے پورا پورا قرآن رات کو پڑھ لیا کرتے تھے مگر اس کے باوجود بلا جھجک غریبوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے گوفاق کے اخلاق کیسے تھے فقیروں کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش آتے تھے بڑوں کی عزت کرتے چھوٹوں پر شفقت کرتے سلام میں پہل فرماتے طلباء کے ساتھ شفقت فرماتے مہمانوں کے ساتھ شفقت فرماتے اگر کوئی خطا کرتا تو اس کو معاف کر دے اور بھی اخلاق کریمہ ہیں انشاءاللہ شاء اللہ بشرط صحت و زندگی اگلے سلسلے میں مزید عرض کیا جائے گا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاق کریمہ میں سے غوث آدم کے اخلاق کریمہ میں سے حصہ تھا فرمائیں آمین بجا نبی جلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم